السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چمکتے دمکتے بہادر ہوشیار سمجھدار ہمتن گوش ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہنسی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک عظیم ہیرو کی کہانی ایسے ہیرو جو کسی سے ڈرتے نہیں تھے کہانی کا عنوان ہے عظیم شہ سوار اور اسے آپ کے لئے لکھا ہے عبد الوارث ساجد نے شہ سوار تو جانتے ہیں نا جو بہت ہی اچھی گھوڑے کی سواری کرتا ہے شروع کرتے ہیں جنگ کا میدان سجا ہوا تھا ایک طرف فوج کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تھی جبکہ اس کے مقابلے میں صرف بیس ہزار سپاہی تھے جن کا ساز و سامان بھی مختصر تھا بظاہر اتنی بڑی تعداد کے سامنے لاچار اور بے بس دکھائی دے رہے تھے یہ مختصر فوج دشمن کے گھیرے میں تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اپنا دفاع بھی نہ کر پائے گی لیکن حقیقت حال اس کے برعکس تھی تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھیں فضا گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھی لاشیں کٹ کٹ کر زمین پر گر رہی تھی اور زمین لہو رنگ تھی مارکا تھا کہ تھمنے کا نام نہ لیتا تھا کبھی بھاری سپاہی تعداد کے نشے میں غلبہ پاتی نظر آتی تھی اور کبھی قلیل سپاہ ایمانی جذبوں سے سرشار کامیابی سے ہمکنار ہوتی نظر آتی اسی اسنا میں تھوڑے سپاہیوں پر دشمن کا زور بڑھنا شروع ہو گیا وہ چھوٹے سے گروپ میں سمٹنے لگے قریب تھا کہ جنگ کا فیصلہ ہو جاتا این اس وقت فوج کے ایک شہ سوار نے جنگ میں جوش کے ساتھ ہوش سے کام لیا اس نے ان باتوں پر غور کیا جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو رہے تھے اور ہار رہے تھے بے شک دشمن تعداد میں بہت زیادہ تھے لیکن ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا تھا اس شہ سوار نے آج تک جتنی جنگوں میں حصہ لیا تھا سب میں یہی صورت حال رہتی تھی کہ دشمن زیادہ ہوتے اور وہ کم لیکن اس کے باوجود بھی ان جنگوں میں کامیابی ان کے قدم چومتی تھی وجہ یہ تھی کہ جذبہ ایمانی کی قوت اور حق کے لیے لڑنے کی آرزو کے ساتھ ساتھ شہادت کا شوق ان کو کبھی بھی میدان سے پیچھے نہ ہٹنے دیتا تھا پھر آج کیا وجہ تھی کہ کامیابیوں کا سورج ان کی زندگی سے تلو نہیں ہو رہا تھا اس شہ سوار کو زیادہ خورو فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ معاملہ بہت جلد اس کی سمجھ میں آ گیا دشمن کی کامیابی کی اصل وجہ اس کی فوج کا سالار جریر تھا جس کی وجہ سے اس کی فوج مسلسل لڑے جا رہی تھی شہ سوار نے سوچا کہ جب تک دشمن کی اصل طاقت یعنی اس کے سپا سالار کو قابو میں نہیں کیا جاتا کامیاب ہونا بہت مشکل ہے اپنی اس سوچ کو دل میں لیے اسلامی لشکر کے سپا سالار ابن ابی صرح کے پاس جا پہنچے ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ اس شہ سوار کو میدان جنگ کی بجائے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئے شہ سوار نے ان کی حیرت دور کرتے ہوئے کہا سالار محترم ہماری تمام کوششوں کے باوجود دشمن غلبہ پانے کو ہے حوصلہ ہار گئے ابن ابی سرح مسکرائے نہیں سالار محترم حوصلہ ہارنے سے پہلے میں زندگی ہارنا زیادہ پسند کروں گا میں نے وہاں اس وجہ پر غور کیا ہے جس کی وجہ سے کامیابی ہم سے روٹھی ہوئی ہے شہ سوار نے مدب ہو کر کہا ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا دشمن کا سپا سالار جریر ہماری کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے شہ سوار بولا اس کی وجہ سے دشمن کی فوج بڑی بہادری سے لڑ ہے وہ کہنے لگے Hmm. تو آپ کے نزدیک اس کا کیا حل ہے ابن ابھی سرح رضا تعالیٰ عنہ نے بات کی تہ تک پہنچتے ہوئے کہا جریر کا خاتمہ شہ سوار نے حل پیش کر دیا اس کی موت کے ساتھ اس کی فوج کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے ابن ابھی سرح نے اپنے ارگرد موجود لوگوں کی طرف دیکھا سبھی نے اس شہ سوار کی تعریف کی اور اس تجویز کو پسند کیا ابن ابھی سرح رضا تعالیٰ عنہوں نے جریر تک پہنچنے کی تدبیر اختیار کرنے کی اجازت دے دی شہ نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اپنے لشکر میں سے سینتیس شہزواروں کو منتخب کیا اور ان کو نصیحت کی تم مجھے پیچھے سے حملوں سے محفوظ رکھنا میں جریر تک پہنچ کر اس کا کام تمام کر دوں گا ان تیس سرفروشوں نے ان کے پیچھے حفاظتی جال بن لیا تب اس شہ نے ایک حیران کن تدبیر اختیار کی اس نے اپنی تلوار نیام میں رکھی اور خالی ہاتھ دشمن کی صفوں میں گز گیا جب مخالف فوج اور اس کے سپا سالار نے اسے یوں آگے بڑھتے دیکھا تو سمجھے کہ کوئی قاصد ہے اس لیے کسی نے اس کا راستہ نہ روکا وہ بغیر کسی رکاوٹ کے جریر تک پہنچ گیا قریب پہنچ کر تلوار نیام سے نکالی اور جریر سمجھ گیا یہ قاصد تو ہے مگر موت کا موت کو اتنے قریب دیکھ کر اس پر لرزہ تاری ہو گیا اس شہ سوار کی جرت اور دلیری نے اس پر روپ تاری کر دیا تھا اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ نکلا شہزوار نے بھی اس کا تعقب کیا اور کچھ ہی دور جا کر اس پہ تاک کر نیزہ مارا جریر وہیں ڈھیر ہو گیا شہسوار نے اس کی گردن اڑا کر نیزے کی انی پر میں پرو کر بلند کی اور ایک نعرہ بلند کیا اللہ اکبر اس کے ساتھیوں نے یہ نعرہ سنا تو ان کو پتہ چل گیا كہ شہزوار اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا ہے یہ جان کر ان کی ہمت بلند ہو گئی جب مخالف فوج جریر کی ہلاکت سے ہمت ہار گئی جس کے نتیجے میں وہ عبرت شکست سے دوچار ہوئے یوں اللہ کی مدد اور اس شہ سوار کی عقل مندی اور جرت نے تھوڑے سے مجاہدین کو بہت زیادہ دشمن پر جتا دیا اور یہ صرف اللہ اور اللہ کے حکم کی مدد ہی سے ممکن ہو سکا کیونکہ مالک تو صرف اللہ ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جب چاہتا ہے بڑے سے بڑے بہادر اور بادشاہ کو بھی ذلیل خوار کر دیتا ہے اور بچوں آپ عظیم شہ سوار کے متعلق جانتے ہیں نہیں جانتے بتاتی ہوں آپ کو ان کا نام تھا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے سیدنا ابو بکر صدیق کے نواسے ان کی لاڈلی بیٹی اسماں کے بیٹے اور والد تھے ان کے زبیر ابن عوام جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر نبی کا ایک ہماری ہوتا ہے اور میرا ہماری زبیر ہے یہ تھے ہمارے ہیرو حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر